مسجدِ اسحاق میں آئیے سنیے دل سے قرآن و حدیث السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اعودب اللہ علم منشی طرویم علحب و منحا جمیا فعما یتی کم منی ہدا فم تبیہ ہدا یا فلاںم ولاحم یا ذن احباب گرامی غدر آپ دروس مات فرماتے رہتے ہیں فضائل اور مسائل کافی حد تک ماشاء اللہ آپ کے علم میں ہیں آج کا درس صرف ایک رسمی درس نہیں ہے ایک بڑے پیچیدہ اور لا ین حل مسئلے کا حل ہے اور جواب ہے کہ انسان پریشان کیوں ہوتا ہے بڑی قابل توجہ بات ہے میں انشاء اللہ اللہ کی توفیق سے بڑے اختصار سے اس کا جواب پیشے خدمت کرنا چاہتا ہوں دعا کر لیں قبولیت کی گھڑی ہے آپ روزے کی حالت میں ہیں اور رمضان کا مہینہ ہے آغاز میں دعا کر لیں کہ یا العالمین دخول جنت تک توجہ میری طرف دخول جنت تک اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما اور یا العالمین ہم تیرے بندے ہیں تیری محبت میں ہم بھوکے پیاسے ہیں ہم نے تجھے راضی رض کرنے کے لیے روزے رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دخول جنت تک جو خوشی تو نے پیدا کی ہے اللہ وہ ہمیں نصیب فرما ویسے یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آج کا انسان پریشان کیوں ہے جتنی سہولیات ہمارے پاس ہیں اور ایک عام آدمی کے پاس ہیں آپ تاریخ کا مطالعہ کریں پہلے بادشاہوں کے پاس بھی یہ سہولیات نہیں تھی یہ موٹر سائیکل یہ سائیکل یہ کار یہ پجارو یہ موبائل اور یہ اے سی اور یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دور کے جو بڑے بڑے نواب تھے اور جو بڑے بڑے شہزادے تھے ان کے پاس یہ سہولیات نہیں تھیں آج کا انسان پریشان کیوں ہے اتنی سہولیات اس کے پاس ہیں اچھا پھر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ لولے بھی نہیں ہوتے لنگڑے بھی نہیں ہوتے کوئی ایسا فزیکلی پرابلم بھی نہیں ہوتا لیکن پریشان بڑے ہوتے ہیں بڑی حیرت کی بات ہے کہ آج کا انسان پریشان کیوں ہے اور بالخصوص مسلمان پریشان کیوں ہے کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا مقدر لکھا ہوا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ ظلم بولے نہیں آپ ہمارا اللہ ظلم اچھا مجھے آپ بتائیں جب نصیب میں لکھا ہوا ہے اللہ ظلم نہیں کرتا اللہ رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے حنان ہے منان ہے ودود ہے غافر ہے غفار ہے غفور ہے اتنا پیارا اللہ ہے پھر آج کا انسان پریشان کیوں ہے یہ بڑا اہم سوال ہے تو بہار صورت اس کا جواب تو بڑا سادہ سے سا جی انسان پریشان ہے اپنی غفلتوں کی وجہ سے اپنے ظالمانہ رویوں کی وجہ سے رب رسول کی بغاوت کی وجہ سے اپنی خواہشات کی پوجا کی وجہ سے آج کا انسان پریشان ہے کہ اس کی مجلس اور صحبت اچھی نہیں ہے وہ اچھے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتا اس کے گھر میں نیک لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے اس کی مجلس اور سب ٹھیک نہیں ہے یہ بھی جواب درست ہے جن لوگوں کی مجلس سب دوستی اچھے لوگوں سے نہیں ہوتی ظاہر وہ اڑتی ہوائی باتیں سنتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں انسان پریشان کیوں ہے آپ کو بتاؤں انسان اس لیے پریشان ہے کہ وہ دوسروں کو پریشان کرتا ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر ہم ازم راسخ کر لیں نا کہ یار کسی کو پریشان نہیں کرنا بیوی ہے تو اسے پریشان نہیں کرنا کمزور بہن ہے تو میں نے پریشان نہیں کسی طرح میں نے نو no پرابلم شخصیت بن کے میں نے رہنا ہے میں نے پریشان نہیں کرنا جو کسی کو پریشان نہیں کرتا اللہ تبارک بالہ اسے بھی پریشانی سے بچاتے ہیں بار صورت اس سوال کے جواب میں میں بہت کچھ آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن چونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو مجھے آپ کو بہت زیادہ آپ کا خیال ہے پانچ باتیں اچھی طرح کان کھول کے یہ آپ سماعت فرما لیں کہ آج کا انسان پریشان کیوں ہے سب سے پہلی وجہ یہ ہے آج کا انسان اس لیے پریشان ہے وہ میرے نمازی بھائیوں یہ معافی تلافی کا معاملہ نہیں کرتا یہ دل سے بیر ختم نہیں کرتا یار جھگڑے کہانی ہوتے غلط فہمی کہانی ہوتی انسان غصے میں آ جاتا ہے جس بات میں آ جاتا ہے بھی گالی بھی دے سکتا ہے گرے بان بھی پکڑ سکتا ہے کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے لیکن آج کا انسان اس لیے پریشان ہے کہ وہ معافی تلافی کا معاملہ نہیں کرتا اور ساری زندگی اپنے دل سے بیر ختم ہے. میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں ایک پروفیسر صاحب ہیں لاکھوں میں ان کی تنخواہ ہے بیٹے ان کے پاس ہیں, کٹھی میں رہتے ہیں. لو جی میں نے, جب سے بابا جی. میں نے ان کو پریشانی دیکھا ہے۔ پرابلم کیا ہے دل کے بڑے گندے ہیں دل کے بڑے گوڑے ہیں دس سال پرانی بات بھی آج بھی ان کے دل میں اسی طرح ترو تازہ تانو تشنی کرتے ہیں اور ہلڑ بازی کرتے ہیں دو تین سال پرانی بات بھی بار بار اسے دلہاتے رہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مسجد میں باوضو بیٹھا ہوں ان کی پریشانی کی سب کچھ ہے اولاد بھی ہے مال بھی ہے پیسہ روپیہ بھی ہے کوٹھی بھی ہے پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر میں نے معافی تلافی کا معاملہ نہیں دیکھا جسمانی طور پہ بھی بیمار رہتے ہیں روحانی طور پہ بھی بیمار رہتے ہیں اور بس میں آپ کو کیا بتاؤں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ان کی بے بسی میں الفاظ میں بیان کروں تو میرے پیارے بھائیوں میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اور نماز پڑھنے والوں اور روزے رکھنے والو یہ یہ کوئی آپ ایسے سمجھیں کوئی آپ کو کوئی علمیت دکھلانے کے لیے نہیں ہے کوئی انداز دکھلانے کے لیے دروس نہیں ہے ان دروس کا ایک مقصد ہے کہ آج کا انسان پریشان کیوں ہے وہ معافی تلافی نہیں کرتا بھئی دل سے معاملہ صاف کر دیا کرو معاف کر دیا کرو یہاں میں کوئی لمبے چوڑے آپ کو معافی تلافی کے فضائل نہیں بتلانے چاہتا میں تو صرف اسباب اور ان کا حل بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے انسان کے پریشان ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ معافی تلافی کا معاملہ نہیں کرتا میں دعا کرتا ہوں محبت سے آمین کہیں یا الہ العالمین ہم سب کو ماضی میں جو کچھ ہوا جس نے ہمیں نحاک ستایا ہے اسے بھی اور جس نے برحاک ستایا ہے اسے بھی یا اللہ ہم سب کو دل سے معاف کرتے ہیں اللہ ہم سب کو ہر قسم کی پریشانی سے نجات نصیب فرما ویسے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ادھر دیکھے یہ پریشانی کی ایک وجہ ہے کہ نہیں میں خوشکی میں ترقی نہ کرتا رہوں آپ سے بھی ذرا پوچھ لوں یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ نہیں جب دو بندے آپس میں لڑتے ہیں بھائی بھائی لڑتے ہیں خاندان میں جھگڑا ہوتا ہے پھر سکون ہوتا ہے کہ پریشانی ہوتی ہے خام مخواہ یہ آپ نے ٹینشن لینی ہے تو کسی سے لڑ کے دیکھ لو نمازیں برباد میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ دل میں اتنا جالا مالا رکھ کر بندہ نماز کیسے پڑھ لیتا ہے تراوی کیسے پڑھ لیتا ہے تو اس لیے بھئی یہ بنیادی وجہ ہم معافی تلافی نہیں کرتے آج کا انسان پریشان کیوں ہے پہلی وجہ دوسری وجہ یہ ہے آج کا انسان اس لیے پریشان ہے کہ آج کا انسان عبادت چور ہے عبادت چور بندے کو سکون نہیں ملتا وہ پریشان رہتا ہے میرے پیارے بھائیوں اگر آپ پرسکون زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو بالخصوص جو تنہائی میں نوافل پڑھتے ہو نا یہ بڑی توجہ سے پڑھا کرو فرائض بڑے شوق سے پڑھا کرو جو تنہائی میں قرآن شریف پڑھتے ہو نا یہ رو رو کے پڑھا کرو یہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو کس مولوی نے آپ کو فتوا دیا ہے کہ سیدے میں سبحان ربی العلیٰ صرف تین دفعہ پڑھنا ہے تین سو دفعہ پڑھا کرو نوافل میں جب رکوع کرتے ہو سبحان ربی العظیم اور تین ہزار دفعہ پڑا کرو چالیس سال عمر ہو گئی ہے کیا میرے پاس کوئی چالیس منٹ کا رکو ہے یہ پریشان انسان اس لیے ہے مسلمان اس, لیے اس کا رکوع لمبا نہیں ہے سجدہ لمبا نہیں ہے تنہائی کا قیام لمبا نہیں ہے نماز چور ہے غافل ہے تو نماز شور بندہ تو پریشان ہی رہتا ہے عبادت چور بندہ پریشان رہتا ہے رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یب آدم تفرق آدم کے بیٹے شوق سے عبادت کیا کرو بالکل دل کی صفائی سے عبادت کیا کرو تیری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا تیرا سارا فقر ختم کر دوں گا اور تیرے دل کو خوشیوں سے مالا مال کر دوں گا یہ اللہ نے کہا ہے حضرت ابو حریرا حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو حرا فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا نبی پاک فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی یقول اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی تو میرے پیارے بھائیوں پچھلے زمانے کے جو لوگ تھے نا توجہ دے ذرا مجھے وہ بڑے پرسکون تھے بڑے خوشیوں میں تھے ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے اتنی سہولیات بھی نہیں تھیں لیکن وہ بڑے خوش باش تھے کیوں ان کی تنہائی کی عبادت بڑی اچھی تھی آپ ایسے کیا کریں مجھے آپ بتائیں آج دس بارہ روزے ہم نے رکھ لی ہیں کو پندرہ منٹ بیٹھ کے تنہائی میں ہم نے دروشری پڑھا کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا وحل الا شریک الملک ولا الحمد وح و اللہ کُلشین قدیر کو ہزار دو ہزار دفعہ کو آدھ گھنٹہ بیٹھ کے ہم نے پڑھا تنہائی میں میرے پیارے بھائیو آج کا انسان اس لیے پریشان ہے کہ وہ عبادت چور ہے بالخصوص اس کی تنہائی کی عبادات ٹھیک نہیں ہے اس میں شوق نہیں ہے اس میں لگن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہماری ہدایت پہ چلتا ہے لاحفن علیہم ول لا حضنون میں نے اللہ کے فضل سے دو باتیں بیان کر دی ہیں تیسری شروع کرنے لگا ہوں مکمل باتیں میری پانچ ہیں پہلی بات ہے کہ آج کا انسان پریشان اس لیے ہے کہ وہ معافی تلافی کے معاملے نہیں کرتا بغذ پالتا ہے کہر پالتا ہے غصہ پالتا ہے ہر وقت بوگز میں اٹا رہتا ہے بوگز کی دلدل میں رہتا ہے اس لیے پریشان رہتا ہے دوسری بات یہ کہ عبادت چور ہے جلدی بہت زیادہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جی دو منٹ کی جلدی کی وجہ سے ساری نماز کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں دو منٹ کی جلدی کی وجہ سے ساری دعا کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں بھائی ٹہراؤ سے لگن سے شوق سے پوری تسلی سے شوق سے عبادت کرنے والے بندے کی زندگی میں مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم کوئی پریشانی رہتی نہیں ہے اس کے غم بھی اللہ تبارک و تعالی بہار بنا کوئی غم بھی قیمت ادا کیے بغیر نہیں جاتا وہ اپنے غموں میں اتنی لذت محسوس کرتا ہے جو بادشاہوں کو محلہات میں نصیب نہیں ہوتی تو تیسری وجہ پتا کیا آج کا انسان پریشان اس لیے ہے کہ وہ اوپر دیکھتا ہے اوپر دیکھنا منع ہے آپ کسی دفتر میں داخل ہوتے ہیں نا تو باہر لکھا ہوتا ہے اندر داخل ہونا منع ہے اگر آپ پریشانیوں سے بچنا چاہتی ہو نا اپنے سے اوپر لیول کو نہ دیکھا کرو اپنے سے نیچے لیول کو دیکھا کرو انضرو الا من ہوا کم ولا انرو الا من ہوا فوکا فرمایا اوپر نہ دیکھو یہ گاڑی والا ہے یہ بھنگلے والا ہے یہ کوٹھی والا ہے اس کے پاس یہ ہے یہ پھر کیا کرو گے ادھر دیکھنا پھر حسد کرو گے پھر غیبتیں کرو گے پھر اس کی عزت پہ حملے کرو گے جلتے کُڑتے رہو گے پیدا کیا ہوگا اپنے سے نچلے کی طرف دیکھو مثال کے طور پہ آپ میں سے اکثر بھائیوں کے پاس ذاتی مکان ہیں جاؤ جا کے ان سے پوچھو جو کرائے کے مکانوں پہ رہتے ہیں آج آپ نے سیری ماشاء اللہ کی ہے بچوں میں کی ہے ماں باپ میں کی ہے ان سے پوچھو جنہوں نے آج سیری جیل میں کی ہے جنہوں نے ابھی سی... ابھی افطاری جیل میں کرنی ہے ان سے جا کے پوچھو جنہوں نے ابھی افطاری ہاسپٹل میں جا کے کرنی ہے اے ہمیں تو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہم اپنی یہ غفلتوں کی وجہ سے پریشان ہے کو نوز باللہ اللہ نے تو ہمیں کو ازمائش دی نہیں شکر کریں ہزار مرتبہ اپنے سے نچلے طبقے کی طرف دیکھیں لوگوں کے پاس سائیکل نہیں ہے لوگوں کے پاس سائیکل نہیں ہے لوگوں کے پاس ایک وقت کی روٹی کا آٹا نہیں ہے اوپر نہ دیکھیں ساری زندگی پریشان رہیں گے یہ اللہ کا ایک نظام ہے انسان پتا کیا کرتا ہے آج کا انسان پریشان پتا کیوں ہے ننانوے نیم اللہ تعالی نے اس کو دی ہیں جی ان ننانوے نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کرتا ایک چیز اس نے اللہ سے مانگی تھی وہ کسی حکمت کی وجہ سے اللہ نے اسے نہیں دی پندرہ سال ہو گئے اس ایک نعمت کے نام ملنے کی وجہ سے کڑتا ہے گلے شکوے کرتا ہے ننانوے نعمتوں کا شکر ادا آپ کے بچے ہنستے ہیں کھیلتے ہیں جو یہ چھوٹی نعمت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں ان کے لیے دعا بھی کریں ان کی دو بچیاں ہیں دونوں مزور ہیں وہ کہتے ہیں شیخ صاحب ہم نیچے کھانا کھاتے ہیں جنگلہ ہوتا ہے ہم ان کو اوپر بچیوں کو بٹھا دیتے ہیں اور کبھی کبھار وہ بچیاں ایسے کرتی ہیں نیم پاگل بھی ہیں کپڑے پھاڑ دیتی ہیں اور جنگلے پہ کھڑے ہو کے نا وہ پیشاب کر دیتی ہیں پخانہ کر دیتی ہیں ہم نیچے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کیا کریں ہم میں, میں بچیوں کو قتل کر دوں میں بچیوں کو یتیم کھانے چھوڑ دوں میں کیا کروں اور میرے پیارے بھائی اپنے سے نیچے دیکھیں سسکتی ہوئی انسانیت کو دیکھیں ہم خام خا کے پریشان ہیں شیطان تو میں نے شکرا کر کے مارنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے روزے رکھتے جاؤ ترابی پڑھتے جاؤ سب کچھ کرتے جاؤ لیکن شکر گزاری کے جذبات نہیں دل میں ہونے چاہیے تو وہی اوپر دیکھنا منع ہے اپنے سے اوپر نہ دیکھیں اپنے سے نیچے دیکھیں حسد آتا ہے گما انسان کے اندر پھر طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن صاحب ہدایہ فلاح و فن علیہم ولزنون جو ہماری باتیں مانتے ہیں بھائی وہ پریشان نہیں ہوتے ان پہ پر کوئی پریشانی بظاہر آئے بھی تو وہ اپنی قیمت چکا کے جاتی ہے پہلی بات یہ ہے معافی تلافی بہت زیادہ بریک نہ لگایا کرو اگر اللہ آج بریک لگا دینا ہمیں پکڑ لینا سختی سے تو اگلا سانس نہیں ہم لے سکتے کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے اللہ کی معافی پر وہ غفور ہے افو ہے اگر کاروبار گاربار کے معاملات چلانا چاہتے ہو معافی معافی اس لیے تو فرمایا کہ غلام کو نوکر کو کتنی دفعہ معاف کرنا ہے نبی نے ستر دفعہ معاف کرے غلطی کرے تو ستر دفعہ معاف کر دو سکون رہنا چاہتے ہو معافی تلافی دل سے بیر ختم کر دو. دوسری بات یہ ہے عبادت شوق سے کرو بھائی شوق سے یہ تو موسم ہے عبادت کا یہ تو دن ہے عبادت کے شوق سے کرو فرائض کی پابندی نوافل کی پابندی کی پابندی اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے سے اوپر نہ دیکھیں اپنے سے نیچے دیکھیں اوپر دیکھنا منع ہے ورنہ پریشان رہیں گے اور چوتھی بات یہ ہے کہ آج کا انسان پریشان کیوں ہے اس لیے پریشان ہے جو انسان دنیا میں دنیا کے لیے جیتا ہے وہ کبھی پریشانی کی دلدل سے باہر نہیں نکلتا دنیا میں دنیا کے لیے نہیں جینا ذرا مل کے بولیں دنیا میں دنیا کے لیے دیکھ لو دل نہیں کرتا یہ نہیں کہنے کو دنیا میں دنیا کے لیے اور دنیا میں آخرت کے لیے جینا جو دنیا میں دنیا کے لیے جیا ہے اللہ کی قسم رویا ہے پچھتایا ہے سسکیاں بھر کے وہ دنیا سے گیا ہے دنیا میں دنیا کے لیے نہیں جینا بھائی دنیا میں آخرت کے لیے جینا ہے دنیا میں ہم نے حوض کوشر کے لیے جینا ہے ارش کے سائے کے لیے جینا ہے اور دنیا میں ہم نے جنت الفردوس کے لیے جینا ہے جو دنیا میں دنیا کے لیے جیتا ہے گرجن و حدیثیں ہیں میرے پاس صرف دو آپ کو سناتا ہوں نبی اللہ السلام سلماتے ہیں تائس عبد الدینار تائس عبد الدرحم تائس عبد الخمیصہ تائس عبد الخمیلہ تائس وانتکسا و اذا شیک فلن تقشا آپ رہے ہیں برباد ہو گیا پیسے روپے کی پوجا کرنے والا چادر کپڑے کی پوجا کرنے والا برباد ہو گیا الٹے مو گر گیا اس کو ایسا کانٹا چوبا ہے جس کی ٹیس وہ مرتے دم تک محسوس کرتا رہے گا جو دنیا میں دنیا کا ہو کے رہتا ہے رسول رحمت فرماتے ہیں اس کو کبھی سکون نہیں ملتا دیکھ لے میرے پیارے بھائیوں مجھے ایک بندہ بتاؤ جاؤ میرا چیلنج ہے ایک بندہ پیش کرو پورے لاہور میں جو دنیا میں آخرت کے لیے جیتا ہو اور پریشان ہو اگر اس کے پاس افطاری کے لیے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ایک کھجور بھی نہیں لیکن وہ دنیا میں آخرت کے لیے جیتا ہے آپ اس کے اندر کی لذت نہیں محسوس کر سکتے تو جو دنیا میں دنیا کے لیے جیتا ہے نماز کی فکر نہیں روزے کی فکر نہیں قرآن کی فکر نہیں حقوقی دگی کی فکر نہیں وہ تو درندہ ہے اس کی زندگی میں سکون کیسے آئے گا رسول رحمد فرماتے ہیں وہ منکانتی دنیا ہم جس بندے کا مقصد صرف دنیا ہے پیٹ ہے جیب ہے نگاہ اٹھتی ہے پیٹ سے جیب تک جیب سے دکان تک دکان سے مکان تک بس آپ کی نگاہ اٹھے مسجد سے اٹھے سیدھی جنت الفردوس پہ جا کے ٹک جائے جنت عدن پر جائے اللہ کے عرص کا سا آپ ہمہ وقت یہی محسوس کرتے رہا کرو یار ماشاءاللہ اللہ میں نے ساڑھے پندرہ سولہ گھنٹے کا روزہ رکھا ہے اللہ کو میں نے دیکھا نہیں ہے میں نے قرآن شریف پڑھا ہے تو جب اللہ قیامت کے روز مجھے اپنا دیدار کرائے گا تو وہ کتنی لذت والے لمحات ہوں گے اللہ کی جنت کتنی پیاری ہوگی حوزے کتنا میٹھا ہوگا ہر وقت ان سوچوں میں گم رہا کرو دنیا میں دنیا میں سوچنا انسان پریشان ہو جاتا ہے آخری بات سن لے پھر بات کو ختم کرے جب بابا جی آدم اور سیدہ ہوا کو باہر نکالا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نہ بھی جمیا یہاں سے نکل جاؤ اب زمین پہ جا رہے ہو ہماری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی رہنمائی آئے گی فم ساب ہدایہ فلاح و فن علیہم ولیہ جو ہماری رہنمائی کی پیروی کرے گا اسے کوئی خوف اندیشہ خطرہ پریشانی نہیں ہوگی تو پہلی بات یہ ہے معافی تلافی بہت زیادہ کیا کرو عبادت بہت شوق سے کیا کرو تیسری بات یہ ہے اوپر دیکھنا سمجھتے ہو نا اس کا کیا مطلب ہے اوپر دیکھنا منع ہے چوتھی بات ہے دنیا میں دنیا کے لیے پانچویں اور آخری بات یہ ہے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نواز اور اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو یاد رکھا کرو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے پیار کو محسوس نہیں نہ کرتا ادھر دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے پیار کو محسوس نہیں نہ کرتا وہ پریشان ہو جاتا ہے آپ کو میں محسوس کرواتا ہوں نبی صلی اللہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب روزے دار بندہ روزہ رکھتا ہے افطاری کا وقت قریب آتا ہے تو میدہ خالی ہونے کی وجہ سے نا اس کے منہ سے نا ہوا سی آتی ہے بیوی دور بدکتی ہے باپ ہو تو دور جاتا ہے بیٹا ہو تو دور جاتا ہے کتنے پیارے رشتے ہیں یعنی منہ کی ہواڑ کو دے کر سارے دور بھاگتے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہو میرے بندے تو میرے پیار میں پیاسا ہے تو میرے پیار میں بھوکھا ہے میں تیرے سے اتنی محبت کرتا ہوں تیرا اللہ کہ تیرے منہ کی یہ ہواڑ مجھے کستوری سے بھی اچھی لگتی ہے یار اتنی ویلو میری اللہ کے ہاں مجھے لاہوریوں بتاؤ اس ویلیو کو محسوس کرنے والا بندہ پریشان ہو سکتا ہے ہاڑ اگر کستوری سے بڑھ کے ہے تو سجدوں میں جب ہم روتے ہیں تو اللہ کو آنسو کتنے پیارے لگتے ہوں گے صدقہ کتنا اچھا لگتا ہوگا تو بھائی ہمیشہ اللہ کو اول ترجیح بناؤ اللہ اللہ اللہ سب سے پہلے اللہ اللہ آپ کو اتنی کمپنی دیتا ہے اتنا پیار دیتا ہے اتنی محبت دیتا ہے اتنا پروٹوکول دیتا ہے آپ دنیا کے نالک لوگوں کی وجہ سے پریشان ہوتے مثال کے طور پہ بیمار بندہ پریشان پتا کی ہوتا ہے میں جی ہر رمضان عمرہ کرتا تھا ہر سال حج کرتا تھا شیخ صاحب ہوں میں بڈھا ہو گیا میرے کو ٹوریا نہیں جانا اب میں عمرہ نہیں کر سکتا حج نہیں بابا جی پریشان نہیں ہونا اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ صحت کے دنوں میں حج کرتا تھا عمرے کرتا تھا صرف بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکا اللہ پورے حج اور پورے عمرے کا سواب عطا فرما دیتے ہیں تراویہ جماعت سے پڑھتا تھا نہیں آ سکا بستر پہ لیٹا ہوا ہے زخمی ہے فرمایا پورا سواب اس کو ملتا ہے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ آیا تو ہے نہیں توجہ یہ صحیح دن رہا ہوں وہ آیا تو ہے نہیں ملتا ہے میں نے اپنے بندے کو قید کیا ہے مجھے بتاؤ فرشتوں اللہ مناظرہ کرتا ہے فرشتوں سے مناقشہ کرتا ہے تم کہتے ہو آیا نہیں مجھے بتاؤ اگر یہ بیمار نہ ہوتا بستر پہ ہوتا کہ مسجد میں ہوتا فرشتے کہتے ہیں, مسجد میں ہوتا فرمایا پھر پورا اجر لکھو یا اللہ کب تک لکھیں فرمایا حتی يبرا أو يموت. اس وقت تک اس کا پورا اجر لکھو یہاں تک یہ صحت مند ہو جائے یا موت کا جام پی کر میری ملاقات کے لیے آ جائے غربت کی وجہ سے پریشان ہوتے ہو تمہیں پتا نہیں رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ غریب مسلمان کل قیامت کے دن امیر مسلمانوں سے پانچ سو سال پہلے اللہ کی جنت کے مہمان بن جائیں گے کتنے سال پہلے بولو بولو پانچ سو سال پہلے غربت کی وجہ سے نہیں پریشان ہونا بیماری کی وجہ سے پریشان بھئی یہ پریشانی ہے. اولاد نافرمان دیکھیں ایک اولاد کے لیے دعا کرو کوشش کرو اچھا کردار پیش کرو اگر پھر بھی اولاد بگڑ گئی ہے پھر بھی آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا یہ اللہ کی ازمائش ہے ازمائشیں آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہوتی ازمائشیں آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہوتی ہیں جنت میں آپ کے درجے بلند کروانے کے لیے ہوتی ہیں. تو آج کا انسان پریشان کیوں ہے اپنی حماقتوں کی وجہ سے اپنی غفلتوں کی وجہ سے اللہ کے پیار کو محسوس ہی نہیں کرتا یار میں تعینوں پنجابی ایک گل دسنا ادھر ویخو ایک بندے دا وزیر اعظم نہ تلک ہو جائے نا صدر تلک ہو جائے نا کسی نے لبدا ہی نہیں ملدا ہی نہیں تو لوگ پتا کی رنگ نے لگتا پا جی کسی اچھی جگہ سے ہاتھ پی گیا لگتا کتنے یار ایک وزیر اعظم سے کسی کی کسی کا تعلق جڑ جائے تو مارے خوشی کے اس کے پاؤنز پہ نہیں لگتے سب ٹینشن سب پریشانی اس کی ختم ہو جاتی ہے تم تو رب العالمین کے پجاری ہو تم تو رب العالمین مین کے غلام ہو آپ لوگ تو اس کے پیار کے پیار میں بھوکے اور پیاسے ہو آپ پریشان کی ہوتے ہو اللہ نے تمہیں کفر سے بچایا نفاق سے بچایا حرام سے بچایا اللہ نے آپ کو نمازی بنایا ہے صاحب توحید بنایا مسجد والا بنایا روتے ہو جہنم کے عذابوں کا ذکر سن کے خوش ہوتے ہو اللہ کی جنت کا ذکر سن کے تو آپ پریشان کیوں ہیں نہیں بھائی ہم نے پریشان نہیں ہونا ہم انشاءاللہ اللہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں اگر کوئی ازمائش بھی آتی ہے تو وہ اللہ کا ظلم نہیں ہے اتنا پیارا ہمارا اللہ ہے اتنے پیارے ہمارے نبی پاک ہیں اتنی پیاری ہماری کتاب ہے اور ان اللہ اتنا پیارا حوضِ کوثر ہے اتنی پیاری نبی پا کی شفات ہے اور اتنی پیاری جنت ہے ہم کیوں پریشان ہوں دعا میں کرتا ہوں کہ یا الہٰ مین جو تیرے بندے ازمائشوں میں ہیں چوں ہم کم ہمت ہیں اللہ ہم ازمائشوں کے قابل نہیں ہر قسم کی ازمائش سے محفوظ فرمائیں ہانٹ خشک ہیں زبانیں خشک ہیں لیکن یا العالمین دل بڑا تر تازہ ہے بڑا یقین ہے میں دعا کرتا ہوں مسافر کی دعا بھی اللہ رادنی کرتا یقین سے آمین کہیں اللہ تعالیٰ ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا اور یا اللہ جو اپنے بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں دین پڑھا رہے ہیں اللہ ان کے بچوں کو قرآن کا حدیث کا امام بنا دے جو اپنے بچوں کی طرف سے دکھی ہیں اللہ ان کو سکھ نصیب کر دے اور جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے اور اللہ میں بار بار حاج عمرے نصیب فرما یا الہ العالمین آج سے قبل ہماری زبان سے کوئی نہ شکری کا بول نکلا ہے یقینا نکلا ہے اللہ ہمیں معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا اور جو میں نے پانچ اسباب بیان کیے ہیں پریشانی کے یہ آپ یاد رکھیں گے جی انشاءاللہ شاء نے تک ہی رکھیں گے کچھ آگے بھی بیان کریں آگے بھی بیان کر میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں سبق سنا دیتا ہوں آپ کو پہلی بات انسان پریشان کیوں ہوتا ہے جب وہ معافی تلافی کا معاف معاملہ نہیں کرتا تو پریشان ہوتا ہے جب وہ عبادت چور ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے اوپر دیکھنا منع ہے جب وہ اوپر دیکھتا ہے پھر حسد کرتا ہے میں نے دیکھا ہے غصہ نہ کرنا میں نے بڑے دیندار لوگوں کو دیکھا ہے وہ اوپر دیکھتے ہیں پھر ان جیسا بنا نہیں جاتا ان سے پھر غیبتیں کرتے ہیں امال اپنے برباد کرتے اور پریشان ہوتے ہیں. اللہ جہاں رکھے ماشاءاللہ اللہ سیٹ سٹ جگہ پہ مجھے رکھا ہے ماشاء اللہ میں راضی ہوں یا اللہ وردہ دماغ کا سم ہو تک اناس چوتھی بات دنیا میں جو دنیا کے لیے جیتا ہے وہ پریشانی کی دلدل سے باہر ہے دنیا میں دنیا کے لیے جینا آخرت کے لیے جینا اب ناول آخرہ بنے اور پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کی محبتوں کو محسوس کیا کریں اللہ کی نواز شاد کو محسوس کیا کریں اور جس کو اللہ پروٹوکول دے اس کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور کسی کو ایم پی اے ای پروٹوکول دے, دے وہ پریشان نہیں ہوتا ایم این اے ای پروٹوکول دے وہ پریشان نہیں ہوتا میں تو اللہ پروٹوکول دیتا ہے و الحمد اللہ اللہ علیہ اللہ نے الاء الرا و الباطنہ و رحمۃ اللّہ جلا اللہ حاضی کلیہ رب تقبل منہ انََََََََََ کانتا سمیع العلیم و طب علینہ ان کانتا طواب الرحیم وصل اللہ علنی.